کتاب طلاق سے شروع ہو رہا ہے के کے لوگی مانا ہے رس कैद کو اٹھا دینا یہ اس کا لوگی مانا ہے اور طلاق کے شریف مانا ہے رس القید اسادابی بننے کا یعنی نکاح سے ثابت ہونے والے پیر یا حکم کو اٹھانے اور ختم کر دینے کو تلا کہا جاتا ہے یاد <coughs> رکھیے گا کہ اللہ کے نزدیک مباحثوں میں سب سے مقبول ترین سے ناپسندیدہ ترین مباح کی طلاق ہے ناپسندیدہ ترین سیب لیکن ہے مباح وہ طلاق ہے گھر بنائے ضرورت یا حاجت کے پیش نظر جی <coughs> اور وہ بھی قرآن میں پہلے تو زوجین کے مادین اگر کوئی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی آپس میں چپکلس چل پڑی اور کوئی خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے اور آپس میں کچھ ایسی باتیں ہو جائیں کہ جو دلی نفرت کا سبب بن جائیں تو قرآن میں حکم آیا ہے پہلے اس کے بارے میں اصلاح کرو آپس میں سننے کو سلاح کرا دے گیٹھ کے معاملے کو حل کر لیں جی پھر اس کے مختلف دو تین طریقے ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ تعلقات میں کمی کر دی جائے اس قسم سے دو تین چیزیں ہیں بہرحال لیکن اس کا جواب بہت بعد میں آتا ہے پہلے اسمان و تفیم کا معاملہ ہے پھر جو ایک دوسرے سے الگ ہو جانے کا معاملہ ہے پھر تھوڑا سختی کرنے کا معاملہ ہے پھر آخری مرحلے سے جا کے شریک دیتی ہے کہ ہاں اگر معاملہ بالکل ہی سر سے گزر جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ نباہ نہ ہو پائے اور نہ بن سکے تو پھر آخری مرحلے میں عمل کر لوں لیکن ضرورت کے پیش نظر گزرنا بہت قدی فیل ہے بہت ناپسندیدہ فیل ہے ناپسندیدہ فیل ہے جی زمین میں یہی ایک ایسا فیل ہے کہ جو ضرورت کے پیش نظر ایک ناپسندیدہ تین فیل ہے ایک چائز فیل اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع فرمائے کہ ہمارے معاشرے میں تو جس قدر طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے آئے جس سننے میں آتا ہے مختلف قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمیں دین کی جسا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام زوجین کو بہت محبت مزید فرمائے یہ کام ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے اس سبق میں بتائیں گے کہ بتائے کے بارے میں جس طرح ہم پہلے بھی قدوری میں پڑھ آئے ہیں پھر کنجور دفاع شرح دفاع اس طرح کے مختلف کی مختلف کتابیں ہم نے پڑھ لی ہیں سکھا کے تو کسی طرح اس کے اندر بھی طلاق کی اقسام کے بارے میں بیان ہوگا کتنی اقسام ہے حسن کسے کہتے ہیں آسن کسے کہتے ہیں فراہ سے کہتے ہیں کلا کے الفاظ ہیں کون کون سے الفاظ ہیں کس کس قسم سے طلاق واقع ہو جاتی ہے وہ ساری صورتیں اس کے اندر آئیں اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انسان پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے شریعت نے یاد رکھیے گا کہ بالکل قید نہیں کر دیا فخت کے اندر کچرے کے اندر ایک دوسرے کے جون کو ان کو سوچنے سمجھنے کی اللہ نے اصلاحیت دی ہے اور احادیث سے بہترین اس کے ہم ثبوت ملتے ہیں کس قسم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی, زندگی تھی اور آپ کا سلوک کیسا رہا ہے سب ہمارے مطالعے کی ہیں پڑھنے کی چیزیں ہیں تو زندگی میں ہمیشہ کام آنے والی چیزیں ہیں یہ پر قید نہیں کیا شریف میں مرد کو اجازت ہے جہاں معاملہ نہ بن پائے وہاں یہ اجازت ہے اور عورت کے بھی بھی اجازت ہے اس کو بھی قید نہیں کیا اس کو بھی شہید نے خلا کا حق دیا ہے اور اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے حقوق کا دونوں کی پاسداری کا خیال کیا ہے لحاظ رکھا ہے وغیرہ تو ہندو مت میں چلے جائیں یہ کسی اور نظر میں چلے جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو اللہ مافظ حال ہی کچھ اور ہے جی ہاں تک واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تو بعض تو ایسے بھی ہوا کرتا تھا ہندوستان میں کہ اگر کوئی جو ہے وہ متعلقہ اگر کوئی عورت ہو جاتی تو اس کو خاندان پبیلے والے اس کو نہیں کیا کرتے تھے اس کو ویسے ہی پتھر مار مار کے ہلا کر دیا کرتے تھے ایسا بھی ایسے بھی دور آئے ہوئے ایسے بھی دور نہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے تو یہ بھی ایک شرعی حکم ہے لیکن ناپسندگی کا اور بہت مجبوری کے تحت انتہائی مجبوری کے تحت اس کو مناسب کرنے کی کوشش کرے وغیرہ تو ضرورت نہیں ہے بالکل بھی ضرورت نہیں فلاں و اعلیٰ سے طلعف حسن ثلاث حسن ثلاث احسن ثلاث لنی فالأحسان ان یتلق رجل راته تتلق تم راحجتاً سی طغلی لم نجامع حسی ویتر رہا با حتی باب تلاث سنتی بس احسن تین قسم کی حسن بج رہی تو پہلی قسم احسن بناتا ہوں آپ اپنی بیوی کو ایک تنخیری چار میں ہاتھ ہی ایسے توہر میں جس میں وہ اس کے قریب نہ گیا ہو وہ چھوڑ دے حلاقنجمعین اس, اس, احسن احسن اس بات کو فرماتے تھے کہ طلاق اندر ایک سے زیادہ طلاق کی افضل یہ بات ان کے نزدیک زیادہ افضل تھی اس بات سے اس بات سے زیادہ افضل ہے یہ بات. کہ ایک انسان وہ ہر توہر میں ایک طلاق دے اور عورت کو تین طلاق دے اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک طلاق دے پھر چھوڑ دے یہاں تک اس کے اجر گزر جائے تو نہ کو جدا ہو جائے گی بڑے اہم وہاں ندام آتی وہ اپنر آتی اور اس وجہ سے بھی کہ تو محنت ندام آتی ایک ندامت سے زیادہ دور ہے یہ صورت وہ اپن روزرا اور دلمر اور عورت کے لیے بھی کم تکلیف دے ہے والا خلاف علی اح دل اور کراہٹ میں کسی کا اختلاف نہیں جی ہاں سارا ایک مصروف فیل ہے ٹھیک فیل نہیں ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں لیا اور آخر اسی وجہ سے اس کی زیادہ بات کی گئی ہے کہ یہ احسن ہے اور صحابہ بھی اسی بات کو پسند کرتے تھے کہ بس ایک ہی اس کے بعد ضرورت نہیں ہے چھوڑ دیا جائے تاکہ خود بخود علیحدگی ہو جائے ایسے یہ بھی ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد پھر انسان کو رجوع کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے باہمی محبت کو دوسرے سے رجوع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس میں ایک طلاق اگر بھی اس کے بعد پھر یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر عزت گزر بھی گئی تو پھر بھی بغیر حلالات کے بغیر کسی اور پہ شادی ہے دوبارہ بھی اس کے نکام میں آ سکتی ہے اجازت ہے اس کو جی ہاں اس لیے یہ کام ٹھیک ہے کہ اگر کوئی زیادہ مجبور ہو کے دینا بھی چاہے تو ایک ہی کام اس کے بعد ادھر بلد اور بھر یہی ہے کہ ایسی صورت ہے کہ جو ندامت اور شرم سے بہت دور ہے اس میں کوئی شرمندگی بھی نہیں اٹھانی پڑتی جی وغیرہ تو اگر طلب مخالضہ بھی جائے بائنا دے دی, دی جائے تو وہ صربت میں تو پھر بغیر حلالہ کے تو واپسی ہوتی بھی نہیں ہے تو وہ زیادہ شرمندگی کا بائک بن جاتی ہے بازو خان اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے اسے سوچنے سمجھنے کے لیے موقع بھی ملتا رہتا ہے جی ہاں اس میں تفیر فوائد ہیں اسی لیے صحابہ کرام اس کو پسند کرنا ہے پیسے کے بجائے تین سے ایک ہی دے دیں اس کے بعد عزت گزر جائے تو یہ احسن طریقہ ہے طلاق اور سننا اور یہ سنت طلاق ہے اور وہ یہ ہے سلقول سلاختی اثہار انسان اور اس کو تین طلاقیں دے تین اطہار میں جس کے ساتھ کافی عرصے سے رہ رہا ہے انسان اس کو تین تلاقے دے تین اخہارا نارے مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تلاق مباح کے علاوہ لگا دیتے ہو تو یہ گدراہ اس وجہ سے طلاق میں اصل تو ممانعت ہے کہنا دی جائے اصل تو یہ چیز ہے یہ دی ہی نہاجتخلا مباح ہونا اور اس کا جائز ہونا وہ خلاق کی ضرورت کے پیش نظر ہے خلاق کمانا یا چھٹکارا ہو جانا جدائی کر لینا اس حاجت کے پیش نظر ہے واقعی انفات دلواہے گا اور یہ حاجت جو ہوتی ہے یہ تو ایک سے پوری ہو جائے گی کہ اگر کوئی ایک بھی دے چلا رہے تب بھی, بھی سے اس کو خلاص مل جاتا ہے چھٹکارا آپس میں ان کی آپس میں تصریح ہو جاتی ہے تو جب ایک سے کام پورا ہو رہا ہے تو پھر اگر ایک سے زیادہ بھی امام ملک رحمتہ اللہ فرمانے ہمارا نام صلی اللہ علیہ وسلم ربی اللہ اور ہمارے لیے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دلیل ہے حریفار نے, نے, نے اپنی بیوی بی کو طلاق دی تھی اور یہ اپنے بیوی بی کے ایام مخصوصہ میں طلاق دی انہوں نے ح صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا اور آپ نے ان کو پھر طریقہ بتلایا استقبالا تو سنتی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ شوہر توہر کا انتظار کرے تقبیر استفبار کا انتظار کرے یعنی اس کی باتی کے ایام کا انتظار کرے پھر ہر توہر میں عورت کو ایک طلاق دے دیں ہر توہر میں ایک طلاق تین توہروں میں تین طلاق واقع ہو جائیں گی یہ لبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بترا اور فرمایا سنت سنت لیتے ہی ہے تو اس لیے اس طلاق کو طلاق سنت کہا جاتا ہے جبکہ ایمام رحمت اللہ فرماتے کے لیے طلاق نجا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل تو طلاق دینے میں ممانعت ہے حضر ہے اگر دی جائے تو حاجت کے پیش نظر اور حاجت جو ہوتی ہے ضرورت وہ ایک سے پوری ہو جاتی ہے لہذا زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہماری یہ حضرت حریف کی بھی ہماری ولی حکملی دار والا حاجت محبت اقدام والافی کی زمان تجدودی محبت ولی الحکمہ بھی کہ تین سوہروں میں تین طلاقیں دے دی جائیں ایک ایک کر کے اس وجہ سے بھی یہ حکم ہے اس وجہ سے بھی کہ الحکمہ یدارو حکم دلیل حاجت یہ حکم جو ہوتا ہے اس کا مدار دلیل حاجت یعنی حاجت کی دلیل پر ہوتا ہے اور وہ کیا ہے علی اقدام کی زمانی تجد و کہ وہ دلیل ایسے زمانے میں طلاق کا اقدام کرنا ہے جس میں رغبت متجدد ہو ہر مرتبہ ایک نئی رغبت تو وہی زمانہ ایسا توہر ہے وہ ایام ہے کہ جو دن میں تعلقات قائم نہ کیا گیا ہو پلحاجر کا بس حاجت بھی ضرورت بھی وہ متقرر ہوگی اس کے دریل کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ کو آپ دیکھ لیجیے گا بالکل نہیں تقریر قیلا پھر ایک قول کہا گیا ہے کہ اولا یہ ہے کہ ان جو شہر کا زمانہ چل رہا ہو آخر کا زمانہ چل رہا ہو تو اس کے آخر میں ایکا کو موخر کیا جائے ایکا اطلاعی رقص ہے اس کا معنی مباشرت ہوتا ہے باہم تعلق ہوتا ہے اس کو موخر کیا جائے احتجاج میں تصویر عدت کی عورت کے اوپر عدت کو بڑھانے سے بچنے کے لیے جی. کیونکہ اب طور میں اگر سلاق دی جائے گی تو اس کی عزت لمبی ہو جائے گی اور شوہر کا آخری یہاں ہوں گے تو اس میں عدت دی جائے تو عزت اس کی ذرا کم ہو جائے گی اب ہر کرنا کہ اور زیادہ ہیں، زیادہ اچھا کول یہ ہے کہ, کہ جس وقت سلاح دے دی جائے اب نظر تصویر چلیں چلے یہ ترجمے سے وہ اگر مؤخر کرے گا تلاق کو تو پھر خرچہ ہے جی آپس میں ملنے کا بھی مل سکتی تکلیف ہو جبکہ اس کا ارادہ کیا ہے چھوڑ دینا پیم تریف ایف آئی آپ جی یہی پسندیدہ ہے جی بالکل اصل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ جب انہوں نے طلاق لی تھی تو وہ باقی کے ایام نہیں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اس طرح کر لو تو یہ زیادہ بہتر تمہارے لیے تو باقی اکثریت صحابہ کی وہ اسی بات کو ترجیح دیتے تھے کہ نہیں ایک ہی ہو جائے اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے یہ سب سے بہتر ہے اس میں شرح شرمندگی بھی کم ہے اور عورت کے لیے تکلیف بھی اس کے اندر کم ہے ادھر کسی اه, کسی امام کا بھی کسی اور کا بھی اختلاف نہیں ہے نہ اس میں امام مالک بولتے ہیں امام اب دیکھو نا جس طرح دوسری صورت میں آ کے حریف ابن عمر کی وجہ سے اس میں امام مالک کا مطلب کہ نہیں ایک سے ضرورت پوری ہوئی ہے دوسری دینے کی ضرورت نہیں ہے فیقی. تو یہاں وہ ان کی چونکہ حالت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تھا کہ یہ تم نے ابنی عمر تم نے ایسا کام کیوں کیا حضور ان کو طریقہ بتلایا کہ تم ایسا ایسا کر لے تمہارے لیے ہی اچھا ہو سکتا بجائے اس کے لیے تم نے ایسا کیا ہی نہ تم نے سلاخ دی ہے بہرحال وہ وہی ہے پہلی بار سو کہ ایک ہی یہ جائے اس کے بعد بس رجوع نہ دیا جائے چھوڑ دیا جائے یہاں تک جس کے کی عجت پوری ہو جائے سلاسنگ اور سلاسن کی پکڑی واحد اور طلاق اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی کو طلاق کے تین طلاقیں ایک ہی کلمے میں ایک ہی کلمے کے ساتھ تو یہ تین تلاق اور سلاخت کے واحد یا ایک ہی تلاقے میں تین آج تلاق اگر کسی آدمی نے ایسا کر لیا کہ ایک ہی تو ایک کلبے کے اندر تین طلاق کے الفاظ بول دیے یا آج تلاک طلاق واقع ہو جائے گی بکانا آنکھ جبکہ آدمی گنا ہوگا اللہ, اللہ علیہ مالک کے بالکل براکس ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ہر طلاق مباح ہے چاہے وہ ایک المے میں تین دے چاہے ایک شہر میں تین دے چاہے وہ ایک دے جی، وہ کہتے ہیں کہ ہر طلاق مباح ہے یہ اللہوں کے سرو مشروب اس لیے کہ یہ شریعی کے سرو شریعت میں اس کی اجازت حتائی استفادی ہوتی یہاں تک کہ اس کے حکم سمجھنے آتا ہے اصطلاح دے دی جائے تو عورت جدا ہو جاتی ہے اس پر عجت کا احکام جاری ہوتے ہیں بل مشروغیت تو لاتو جام خطا اور جو چیز جائز ہو شریعت میں مشروع ہو وہ ممانعت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی یعنی مشرویت ممانعت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اس خلاف فی حالت حایض باخلاق اس صورت کے ادھر ان عیار میں تلاش دی جائے تو اس صورت میں یہ مشروعیت ایک ممنوع چیز کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے یہ طلاق دینا مشروع ہے اور حالت حاضمیں دینا یہ ممنوع ہے تو مشروعیت ممولیت دونوں یہاں اکٹھی ہو جاتی ہے مگر نہ تو حکم یہ ہے کہ مشروعیت ممالک کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو اندر محرمہ تفریح اس لیے کہ عورت پر عزت کا زیادہ ہو جانا عزت کا طویل ہو جانا یہ محرم ہے نہ کہ تل کا یہ امام شاطر مسودالے کی دلیل ہے یہ کوئی زیادہ گہری باتیں نہیں ہیں الفاظ سے ہی ان کا ترجمہ سے ساری باتیں سنجھ نہیں آ رہی ہیں کچھ تشریح قابل نہیں اس وجہ زیادہ نہیں بول رہی ہوں ولنا سے جی یہ تو بات میں نے پہلے ہی ارد کر دی کہ نہ کہ آپ اختلاف نہیں ہے کسی کراہٹ میں اصل میں شاید میرا خیال میں اس کو دوسرے مفاد میں جا کر کے واللاف علی عاد کراہٹ تھی ٹھیک ہے اس وجہ سے ہے چونکہ میں نے پہلے عرض کیا شروع شروع میں ایک ناپسندیدہ کیل ہے اگرچہ اس کی اجازت دی گئی ہے انتہائی مجبوری کے تحت انتہائی مجبوری کے تحت ہے اس کا جواب وغیرہ وصول کے تو اس میں کراہت ہی کراہت ہے ہاں بہت زیادہ جب ایک لمٹ ختم ہو جائے انسان کے برداشت کی برداشت سے باہر معاملہ ہو جائے تو پھر جائز ہے پھر ٹھیک ہے پھر تو یہ سنت سے ثابت ہے اور صحابہ کے آثار سے ثابت ہے لیکن کوشش اس لیے اس کی کرافت میں نہیں یہ وجہ یہ ہے نا کہ حت الرا یہ کوشش کی جائے کہ اس سے بچا جائے امر تو جائز ہے لیکن اللہ کے ہاں جائز امور میں سب سے ناپسندیدہ ہے سب سے زیادہ نا ہے تو ہر ممکن کوشش کر کے اس سے بچا جائے چاہے کچھ بھی ہو اور یہ حقیقت بات ہے کہ دیکھو اس وقت کی باتیں اور بڑی حکمت بھری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خان زندگی صاحبہ کو بہتر کر کے دکھائی ہے نثال مجید حدیث کے اندر باتحت ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے آپ کے محاط المبین سے محبت کس قسم کی تھی آپ کے گھر کا رویہ کس قسم کا تھا آپ کا شروع کیسا تھا حقیقت واقعی یہ باتیں آج روز روشن کی طرح سمجھ میں آ رہی ہیں جہاں جہاں کس قسم کے مسائل اٹھتے ہیں اللہ کی پناہ و خاندان تباہ ہو جاتے ہیں ان کی آنے والے رسموں کا جوڑا رڑ ہو جاتا ہے ایک ایسا کھیل ہے ایسا عجیب سا فیل ہے تو اس میں جتنا بھی ہو سکے حکمت مطلب بصیرت کے تحت انسان اپنے اندرہ خوب جو ہے وہ برداشت کا مزہ پیدا کرے جتنا ہو سکے بچا جائے اس میں بچا جائے کوئی بھی ممکن کوشش کر کے وہ دیہاتوں میں جو ہوتے ہیں نا وڈیرے بابے جو ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی پیاری مثالیں دیا جاتے ہیں کبھی کبھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ بڑی پیاری مثالیں دیتے ہیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاتے ہیں جن کی نئی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو کے بابے ہوتے ہیں بڑے طریقے سے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو جائے بس ساڈی بھی پگڑی بھی لاج رکھ لینا اپنی ذات کی بھی لاز رکھ لینا وہ جاتے ہوئے جب اپنے بہنوں کو بیٹیوں کو جب وہ بھیجتے ہیں دوسرے گھر میں شادی کے وقت میں تو وڈیرے یہی کہتے ہیں کہ ساڑی بھی لاج رکھ جانا پھر اپنی عزت بھی لاج رکھ جانا تو اس میں بڑا ایک سبق ہوتا ہے کہ نشے و فراز کے اتار چڑھاؤ کے لمحات اس دوا زندگی میں ضرور آتے ہیں یہ آتے ہی رہتے ہیں جی ہاں کبھی طبیعت کے خلاف بات ہوتی ہے کبھی مزاج کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے کبھی کوئی بات کوئی لفظ ناقابل برداشت کبھی کوئی عمل ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو وہاں انسان کو بڑی سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے ہر ہاتھ سے ہو گئے میں سے ہر ایک کو وہاں سمجھداری سکھاؤ دینا چاہیے اس وجہ سے مجھے کیا کرنا پڑے اگر تھوڑا سا پیچھے ہونا پڑے تو ہو جائے کوئی بات نہیں خیر سر جھکانا پڑے جھکا لیں کوئی مسئلہ لیکن یہ ہے کہ دو دل نہ ٹوٹنے پائے گھر نہ ٹوٹنے پائے خاندان کا شرازہ نہ بکھرنا پائے عزت کی جھجیاں نہ اٹھنے पर کتنا ہوتا دل بچا جائیں. اس ہے بچا جائے اسی لیے کہا کہ یہ چلیں گے باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے ولا یہاں اپنی دریل سے کل انشاءاللہ ان شاء اللہ جان کر آپ بھی کہ جو ہے اس کا شروع شروع میں دو تین اور آخر ان کا مطالعہ خود بھی کریں کچھ ذرا نہیں بھی ہو سکتی ان کا مطالعہ کریں آپ ہاں.